آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ محض تاریخ کا کوئی پرانا خاک آلودہ سبق نہیں ہے हم, بالکل بھی نہیں بلکہ یہ سمجھنے کا ایک انتہائی سنسنی خیز اور کچھ حد تک آ, پریشان کون سفر ہے کہ ہم آج کی دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں हم. اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ نظر وہ زاویہ مبنی ہم اور ہمارا آج کا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ کس طرح نو آبادیاتی یعنی کالونیل اور آج کے دور کی نئے نو آبادیاتی طاقتیں تعلیم نصاب اور تاریخ کو بڑی خاموشی سے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں اور خاص طور پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان طاقتوں نے کس طرح مذہبی تشخص بالخصوص اسلام اور قرانی اصولوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور اس تسلط سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں صحیح تو چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کیونکہ آج کے ذرائع واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس مقالے کی سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بظاہر ایک بہت ہی بے ضرر اور معصوم نظر آنے والے نظام یعنی ہمارے تعلیمی نظام کے پیچھے چھپے محرکات کو بے نقاب کرتا ہے وہ محرکات جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں بالکل یہ مقالہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان معلومات پر سوال اٹھائیں جو اسکول کے پہلے دن سے ہمارے ذہنوں میں ایک حتمی سچائی کے طور پر ڈالی جاتی ہیں یہ بات حضم کرنا تھوڑی مشکل ہے ہم تو عموماً تعلیم کو ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں نا ہاں عام تصور تو یہی ہے ایک عام تصور یہی ہے کہ سکول کتابیں اور نساب ہمیں شعور دینے کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن آج کے ذرائعے بالکل مختلف کہانی سنا رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم دراصل ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا ایک خاموش اور انتہائی موثر ہتھیار ہے صحیح کہا ذرا اس بات پر غور کریں ایک ترقی یافتہ ملک کسی دوسرے غریب ملک کو کروڑوں ڈالر کی تعلیمی امداد آخر کیوں دیتا ہے کیا یہ صرف انسانی ہمدردی ہے یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر یہ نام نہاد امداد کبھی بھی بغیر کسی شرط کے نہیں آتی نئے نو آبادیاتی طاقتیں فنڈنگ کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کے نصاب کی ڈوریاں ہلاتی ہیں یعنی وہ طے کرتے ہیں کہ کیا پڑھایا جائے گا بالکل مقالے میں اس کی بڑی ٹھوس مثالیں دی گئی ہیں جیسے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز جنہیں عام زبان میں ایس ای پیز بھی کہا جاتا ہے ہاں وہی انیس سو اسی اور نوے کی دئی میں ان پروگرامز نے افریقی اور لاتینی امریکی ممالک کو قرض دینے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی تعلیم اور صحت کے بجٹ میں کٹوتی کریں اور سرکاری اسکولوں کی نچکاری کریں جی سرکاری اسکولوں کی نچکاری کریں اور مغربی طرز کے انتظامی اصول اپنائیں مطلب قرض تب ملے گا جب آپ اپنا تعلیمی ڈھانچہ ان کی مرضی کے مطابق چلائیں گے تو گویا یہ تعلیم کے نام پر ایک طرح کا معاشی شکنجہ ہے اور ذرائع یہ بھی درداتے ہیں کہ بات صرف پیسوں تک محدود نہیں ہے مقالے میں سر جنگ کے دوران کی ایک حیران کن مثال موجود ہے کہ کس طرح یو ایس ایڈ کی فنڈنگ سے افغانستان میں بچوں کے لیے ایسی درسی کتابیں تیار کی گئیں جن میں ریاضی اور زبان سکھانے کے بہانے عسکریت پسندی کو فروغ دیا گیا بالکل تاکہ سوویٹ یونین کے خلاف ایک پوری نسل کو مزاحمت کے لیے تیار کیا جا سکے یعنی ایک بچے کی معصوم کتاب کو جنگی ہتھیار اور ثقافتی سطح پر بھی یہ کھیل اتنی ہی مہارت سے کھیلا جاتا ہے برٹش جیسی تنظیموں کو ہی دیکھ لیں بظاہر یہ ادارے صرف انگریزی یا چینی زبان سکھانے کے لیے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت زبان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تہذیبی سیاسی اور معاشی بیانے کو بھی طالب علم کے ذہن میں بٹھا رہے ہوتے ہیں زبان کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتی وہ اپنے ساتھ ایک پوری ثقافت لے کر آتی ہے ارے ہاں ایک اور چیز جو مقالے میں نمایاں ہیں وہ اساتذہ کی تربیت کا پہلو ہے جی فل برائٹ اور جاپان کے جائکہ جیسے اسکالرشپ پروگرامز بالکل ان پروگرامز کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کے بہترین اساتذہ کو منتخب کر کے ڈونر ممالک کے تعلیمی فلسفے کے مطابق ڈھالا جاتا ہے और जब ये जहनसाज वापस अपने मुल्क आते हैं तो वही सोच आगे मुंतकिल करते हैं इसी तरह आलमी तालीमी तलीरार के नाम पर जो हो रहा है वो भी कम हैरानक नहीं है पीज़ा और टिम्स जैसे बैन अक्वामी टेस्ट हों या आई बी प्रोग्राम्स ये सब मिलकर दुनिया भर के स्कूलों पर एक ऐसा मगरबी ताली मैार मुसलत कर देते हैं जिसमें मकामी तारीख़ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती और अब तो टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट गूगल और एपल भी STEM एजुकेशन की आड़ में तालीमी निज़ाम में घुसाई हैं। वो स्कूलों को मुफ्त या सस्ते सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं देती कि वो बहुत सखी हैं। वो बचपन से ही तालब को अपने खास ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आदि बना रही है ताकि मुस्तबिल के पक्के गक और एक मखसूस कारपोरेट कल्चर के कारकुन तैयार किए जा सके बिल्कुल ऐसा ही है तो इस सब का मतलब क्या है اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ نصابی کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں وہ محض اتفاق نہیں ہے الفاظ ذہن سازی کرتے ہیں یہ جان کر واقعی رونگٹی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت تاریخ اور حقائق میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے ہاں مقالے میں برطانوی دور میں آنے والے بنگال کے ہولناک قہد کی مثال دی گئی ہے تاریخی تشریح کو اپنے حق میں موڑنے کا یہ عمل بڑا ہی صفا کانہ ہے اس قحت میں ونسٹن چرچل کی ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں افراد بھوک سے مر گئے کیونکہ اناج کا رخ جنگ میں لڑنے والے برطانوی فوجیوں کی طرف مڑ دیا گیا تھا لیکن کیا یہ مغربی یا ہمارے اپنے نوآبادیاتی نساب کا حصہ بنتا ہے بالکل نہیں اس کی بجائے برطانوی راج کو سڑکوں کے جال بچھانے اور ریلوے لائنز لانے والے ایک ترقی پسند دور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ تو الجیریا کی اس مثال سے بھی ملتا جلتا ہے جو مصنف نے دی ہے جہاں فرانسیسی فوجوں نے بے پناہ مظالم ڈھائے خاص طور پر سیتیف کے قتل عام میں ہزاروں مقامی لوگوں کو مار دیا گیا لیکن حلت انگیز طور پر دہائیوں تک الجیریا کے نصاب میں ان مظالم کا کوئی ذکر نہیں تھا بس یہی پڑھایا جاتا رہا کہ فرانس انہیں تہذیب سکھانے آیا تھا ایک پوری نسل کو ان کے اپنوں کے قتل عام سے بے خبر رکھا گیا اور ثقافتی تسلط کے لیے جو الفاظ چنے جاتے ہیں ان کی نفسیات سمجھنا بھی ضروری ہے مقامی رسوم و رواج کے لیے پچھڑا مندا یا پرمیٹو جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر مغربی چیز کو جدید یا ماڈرن کہا جاتا ہے کرسٹوفر کولمبس کی ہی مثال لے لیں کتابیں کہتی ہیں اس نے امریکہ دریافت کیا یہ لفظ کتنا عجیب ہے نا ایک ایسی جمین جہاں پہلے سے ہی عظیم تہذیبیں آباد تھیں اسے کوئی کیسے دریافت کر سکتا ہے اس ایک لفظ نے مقامی لوگوں کے وجود کو ہی مٹا دیا۔ اسی طرح ہمارے خاندانی نظام پر بھی نسابی وار کیا گیا۔ مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کو معاشی بوجھ اور فرسولا قرار دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں نیوکلیئر فیملی یعنی صرف میاں بیوی اور بچے اس کو معاشرے کا ایک مثالی ماڈل بنا کر پیش کیا گیا۔ اگر ہم مغربی تناظر کی بات کریں تو وہاں نئے لیبرالزم کا راج ہے۔ نساب میں اس نظام کی خامیوں کو اور طبقاتی تفریق کو بڑی مہارت سے چھپایا جاتا ہے غیر ملکی امداد کو صرف انسانی ہمدردی بنا کر دکھایا جاتا ہے حالانکہ اس کے پیچھے چھپے قرض کے ان جالوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جو غریب ملکوں کا خون چوس لیتے ہیں اور کیوبا یا وینزویلا جیسی کوئی بھی متبادل تحریک جو اس نظام کو چیلنج کرتی ہو اسے یا تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا ناکام ثابت کیا جاتا ہے ماحولیاتی بیانیے میں موجود منافقت تو شاید سب سے بڑی آنکھ مچولی ہے قدرتی وسائل نکالنے اور کان کنی کو موشی ترقی کا نام دیا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کی بات آتی ہے تو سارا بوجھ ترقی پذیر ممالک پر ڈال دیا جاتا ہے نو آبادیاتی دور میں صدیوں تک جو زہریلی گیسیں اور آلودگی مغرب نے فضا میں چھوڑی اسے یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے اور سائنس کے باب میں ہر بڑی ایجاد کا سارا کریڈٹ مغربی دانوں کے نام کر دیا جاتا है. آج کے دور میں سخت پیٹنٹ قوانین کے ذریعے مقامی جدت کو دبا دیا جاتا ہے تاکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اجارہ داری قائم رہے یہ ساری معلومات سن کر یہ محاورہ سچ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتحین لکھتے ہیں اگر ہم اس کا تعلق بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ صدیوں پر محیط حکمت عملی ہے نو آبادیاتی طاقتوں کو اپنے قبضے کو قانونی جواز فراہم کرنا تھا अफ़्रीका में सिसल रोड्स और कांगो में शाह लियोपोल्ड ने लाखों लोगों का क़त्लेम करवाया लेकिन तारीख़ की किताबों में उन्हें हीरो बनाकर पेश किया गया हिंदुस्तान में लॉर्ड मेकॉले की मिसाल हमारे सामने है उसने संस्कृत अरबी और फ़ारसी को दबाकर तालीमी ज़बान अंग्रेज़ी को बना दिया इसका वाज मकसद एक ऐसा तबका तैयार करना था जो शक्ल से हिंदुस्तानी हो मगर सोच में मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ हो ये वही सोच थी جسے وائٹ مینز برڈن یعنی گورے آدمی کا بوجھ کہتے تھے درحقیقت یہ بغاوتوں کو کچلنے کا ایک طریقہ تھا ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کو کتابوں میں محض ایک غدر بنا کر پڑھایا گیا تاکہ مقامی ہیرو سامنے نہ آ سکیں اس پوری مشق کا جو سب سے خوفناک نتیجہ نکلا ہے وہ ہے بین نسلی صدمہ یا انٹر جنریشنل ٹراما یہ ایک بہت اہم اصطلاح ہے بین نسلی صدمے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پوری قوم سے اس کی ثقافت اور تاریخ چھین لی جائے تو وہ احساس کم تری نسل در نسل منتقل ہوتا ہے آج جو مغربی ثقافت کی اندھی تقلید نظر آتی ہے وہ اسی صدمے کا نتیجہ ہے مقالے کا اگلا حصہ بڑا چشم کشا ہے کیونکہ مصنف یہاں ایک خاص اور گہرا دعویٰ کر رہے ہیں ذرائع خاص طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نو آبادیاتی طاقتوں نے کس طرح جان بوجھ کر اسلام کو نشانہ بنایا یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ تجزیہ کسی سیاسی دھڑے بندی کے بغیر خالص تن فراہم کردہ حقائق پر مبنی ہے بالکل تو سوال یہ ہے کہ انہیں اسلام سے خوف کیوں تھا مقالہ بتاتا ہے کہ نو آبیاتی طاقتوں کو اسلام سے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا کیونکہ اسلام ظلم کے خلاف مزاحمت کا درس دیتا ہے جہاد کا تصور اصل میں جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے جیسے اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت بالکل یا سینگال میں الہاج عمر تل کی مزاحمت اسلام نے ہمیشہ مظلوموں کو یکجا کیا اس اتحاد کو توڑنے کے لیے تقسیم کرو اور حکومت کرو کا حربہ استعمال کیا گیا عراق اور ہندوستان جیسے ممالک میں شیعہ اور سنی اختلافات کو ہوا دی گئی تاکہ وہ متحد ہو کر کھڑے نہ ہو سکیں یہ تو ہوئی سیاسی تقسیم لیکن تعلیمی سطح پر انہوں نے یہ کام کیسے کیا لارڈ میکالے کا 1835 کا تعلیمی منصوبہ جس نے اسلامی مدرسہ سسٹم کو تباہ کیا برطانوی حکومت نے اوقاف یعنی وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جب فنڈنگ ہی ختم ہو گئی تو وہ تعلیمی ڈھانچہ زمین بوس ہو گیا اس کے ساتھ ہی شرع قوانین کو محدود کر کے اینگلو موہمڈن لا مسلط کر دیا گیا اور علمی انقطاع یا فریگمنٹیشن آف نالج کے لیے انہوں نے الخوارزمی اور ابن سینا جیسے مسلم سائنسدانوں کے کارناموں کو چھپا دیا قرآن آیات کا خاص طور پر جہاد کے حوالے سے غلط ترجمہ کر کے اسلام کو ایک متشدد مذہب کے طور پر پیش کیا گیا اورینٹلزم کے ذریعے مغربی میڈیا میں مسلمانوں کی منفی تصویر کشی کی گئی تاکہ ان پر حکومت کرنے کا جواز مل سکے اتنی بھاری معلومات کے بعد تو مایوسی ہونے لگتی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مقالہ اس نو آبادیاتی اثرات سے آزادی کی کیا حکمت عملی بتاتا ہے مصنف کے بتائے گئے حل کے مطابق پہلا قدم تعلیم اور آگاہی ہے نصاب کو ڈیکالوناز کرنا مقامی زبانوں کو بچانا نیوزی لینڈ میں مقامی ماوری زبان کو بچانے کی بڑی شاندار اور کامیاب مثال دی گئی ہے اور ساتھ ہی میڈیا لٹریسی کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے ثقافتی اور معاشی بحالی بھی ضروری ہے مقامی معیشت اور چھوٹے کاروباروں کو سہارا دینا جیسے بنگلہ دیش میں گرامین بینک کی مثال ہے جس نے مائیکرو فائنانس کے ذریعے لوگوں کو معاشی طور پر خود مختار بنایا اس کے علاوہ سیاسی اصلاحات اور شفاف ادارے بنانا اور عالمی سطح پر یکجہتی دکھانا جیسے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف تحریک چلی اور ایک بہت اہم نکتہ جو مصنف اٹھاتے ہیں وہ ہے ہر جانے یا ریپریشن کا مطالبہ Hmm. نو آبادی طاقتوں کو معاشی ازالہ بھی کرنا چاہیے جیسے کینگا میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نے معاوضے کی ہموار کی مقالے کا آخری حصہ تمام تر گفتگو کو ایک نئے زاویے پر لاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کس طرح اس نو آبادیاتی ایجنڈے کو شکست دینے میں مدد کر سکتی ہیں یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ مذہبی تعلیمات کس طرح اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کر سکتی ہیں قرآن تعلیمات اور اخوت کا درس کولونیزم کی نسل پرستی کو رد کرتا ہے جیسے امریکہ میں ایکس کی حج کے بعد سوچ کی تبدیلی بالکل اور ظلم کے خلاف مزاحمت کے لیے میدان کربلا میں امام حسین کا استارا جو ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے اخلاقی طرز حکمرانی کے لیے خلیفہ کے طور پر امام علی کا بیت المال کے حوالے سے انتہائی سخت اور دیانت دارانہ رویہ شفافیت کی بہترین مثال ہے معاشی خود مختاری میں زکوٰۃ کا نظام اور سود کی ممانعت یہ معاشی استحصال اور آئی ایم ایف جیسے قرضوں کے جال سے بچاتا ہے اور علم کا حصول اسلام میں علم کی اہمیت جو تنقیدی سوچ پیدا کرتی ہے اور استعماری بیانیے پر اندھا دھند یقین کرنے سے روکتی ہے hmm, بالکل آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے سیکھا کہ کس طرح نصابی کتابوں سے لے کر معاشی پالیسیوں تک ہر چیز میں نو آبادیاتی سوچ کی جھلک موجود ہے اس معلومات کا مقصد مایوس کرنا نہیں بلکہ سننے والوں کو باخبر بنانا ہے تاکہ وہ معلومات کے سمندر میں گم ہو ہم جو کچھ پڑھتے اور دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چھپے مقاصد پر سوال اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے بالکل قسط کا اختتام ایک گہرے سوال پر کیے دیتے ہیں جو ہم سب کو خود سوچنے پر مجبور کر دے گا اگر آج کسی کو یہ طاقت مل جائے کہ وہ آئندہ نسل کے لیے ایک بالکل نیا اور غیر نو آبادیاتی نصاب تیار کرے تو اس کی پہلی کتاب کا پہلا سبق کیا ہوگا کیا وہ سبق مغرب کی کسی ایجاد پر ہوگا یا اپنے ہی آبا و اجداد کی کسی بھلائی گئی حکمت پر سوچتے رہیے گا اپنا خیال رکھیں خدا حافظ خدا حافظ